نبی اللہ علیحاب نور اللَّهُ جہنم میں لے جانے والے اعمال بہت عظیم کتاب ہے المدینہ نے اسے شائع کیا ہے اس میں کبیرہ گناہوں کا بیان ہے دو جلدیں ہیں جلد اول میرے ہاتھ میں ہیں میں جو درود پاک کی فضیلت مذکور ہے بہت ساری حادیث ہیں ایک حدیث اس میں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں المعجم القبیر حدیث نمبر گیارہ ہزار پانچ سو نو جس نے یہ درود پاک پڑھا جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد انلو اس کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں جو اسلام بھائی موجود ہیں حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی پڑھ لیں ہاتھوں ہاتھ ہم ستر فرشتوں کو نیکیاں لکھنے میں مصروف کرتے ہیں جز اللہ جب اندانہ و ماؤلانا وبارکس میٹھے میٹھے بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اللہ حضرت کا لکھا ہوا قصیدہ جو اس کے بہت سے اشارم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں مزید بھی سنیں گے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المنی خیر ومن عمل بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ارشاد ہوا انمال و بن اعمال کا دار و مدر نیتوں پر ہے آئیے حاضرین بھی نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں ان اللہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا احمد مدنی پھول لکھوں گا حسب موقع اجز وجل کہوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا انشاءاللہ اور جب علی الحبیب کہا گیا تو کہنے والے کی دلجوئی کی خاطر جو حاضرین موجود ہیں یہ نیت کر لیں کہ ثواب کے لیے اور کہنے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وبارہ یہ کتاب کن میں آیا ترف آیا نور کا غیر کائ کچھ نہ سمجھا خیر کائ کچھ نہ سمجھا کوئی مانا نور کا شک ہوتا فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ایک انوکھی عجیب شان والی نور کی آیت آئی جو نور کا قائل نہیں ہے وہ اس نور کے معنی نہیں جانتا آیت کے معنی نہیں جانتا تو ہم نے الحمدللہ مختلف مفسرین کی اقوال اس آیت کے تحت پڑھے قجا کو منع نور و کتاب مبین کہ یہاں جو نور ہے اس سے مراد پیارے اکالی سلاط و سلام کی ساتھ پاک ہے بلکہ حضرت سعید اور علامہ ملا علی قاری علی رحمت اللہ الباری شرح شفا میں فرماتے ہیں اس عائد کے تحت سنیے تو بہت ہی عشق بری بات ہے اس بات سے کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ دونوں نعتیں یعنی نور اور کتاب مبین دیگر مفصری نے کہا کہ نور سے مراد ہے نور مصطفیٰ پیارے آقا علی سلاۃ اسلام کی ذات پاک اور کتاب سے مراد ہے قرآن پاک اور حضرت ملہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری ہیں کے دونوں ناتے نور اور کتاب مبین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں آہ آہ یہ کون سی رکاوٹ کی بات ہے کہ دونوں آقا کے لیے ہو سکتے ہیں بلا شبا انوار کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال ظہور کی وجہ سے عظیم نور ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں مبین ہیں اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اسرار کے جامے اور احکام احوال اور اخبار کے مظہر ہیں سرحان اللہ تو پیارے اکالی سلاط و سلام کا نام اللہ تعالی نے نور اس لیے رکھا کہ آپ کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارے اکالی سلاۃ وسلام دعا فرمایا کرتے تھے دعا نور اور یہ دعا نور جو ہے یہ ترمیزی شریف میں ہے ترمیزی شریف میں آئیے دعا نور سنیے اکاری صلاحت السلام نے دعا فرمائی حضرت عبداللہ اپنی عبداس ردی اللہ عنما فرماتے ہیں اللہ مج علی نورم فی قلبی ونورن فی قبری ونورم ام بین ونورم خلفی ونور ع یمی ونوراً ان شمالی ونورم من تحتی ونورن فی سوئی ونورن فی بفری ونورن في شاری ونورن فی بشری ونورن فی لمی ونورن فی دمی ونور في اضومی عظم لی نورا تین نورا, نورا یا اللہ میرے لیے میرے دل میں نور کر دے میری قبر میں نور کر دے آکاری صلاح اسلم دو فرمارے اللہ کے حضور میرے آگے نور میرے پیچھے نور میرے دائیں نور میرے بائیں نور یا اللہ میرے اوپر نور میرے نیچے نور میرے کانوں میں نور میری آنکھوں میں نور میرے بالوں میں نور میری چل میں نور میرے گوشت میں نور میرے خون میں نور میری ہڈیوں میں بھی نور کر دے اللہ معی نوری نورو وجہ نورا یا اللہ میرے لیے بہت ہی زیادہ نور کر دے مجھ کو نور ادا کر دے مجھ کو نور کر دے تو نوری حدیث سے معلوم ہوا ہمارے نوری آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا ہر عضو کیا ہے نور آپ کے دائیں نور بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کانوں میں آنکھوں میں جلد میں گوشت میں خون میں ہڈیوں میں اور آپ کا تمام جس میں پاک نور الا نور کہوں تجھے اے جانے جانے جانے سجلا رہوں تجھے فرما رہے ہیں اللہ اللہ اللہ کا آپ کے روشن جسم کی روشنیاں میں آپ کو نور کی بھی جان کہتا ہوں اے جانے جام میں جانے تجل تو نور کی بھی جان ہے نور میں بھی نور آقا کے نور کی برکت سے روشنی میں روشنی آقا کی برکت سے چمک میں چمک آقا کی برکت سے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت رضی اللہ تعالی فتح و رضویہ جلتی سپاہ چھ سو نواسی میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے اس بات کا اظہار فرمانے کے لیے کہ یہ وقوع ہو چکا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آقا نور نہیں تھے اور اب نور ہونے کی دعا کر رہے ہیں بلکہ امام ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ الکوی کے حوالے سے حضرت نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا وقوع ہو چکا تھا آکالی سلا تو سلام نور نور ہیں آپ مجسم نور ہیں آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ امت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو ہمارے آقا اکال سلاۃ اسلام نور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی کہ سورج اور چاند کی روشنی میں آپ کے سایہ نہیں ہوتا تھا کیا شان ہے ہمارے آقا اکالی سلاۃ اسلام کی مزید اگلے نوری شہر میں قصیدہ نور کے سید اعلی حضرت لکھتے ہیں دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا ان دیکھنے والوں نے کیا نور کی جانچ پڑتال کی کیا جانچ پڑتال کی مر مرا والوں نے اکالی سلاسلام کو بشری لباس میں چلتے پھرتے دیکھا ہمارے اکالی سلاسلام کی حقیقت کیا ہے نور مگر آپ بشری لباس میں تشریف لائے یاد رکھیے میرے شیخ طریقہ سمجھاتے ہیں کوئی کوئی کہے آپ نور ہیں یا بشر تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ آکا نوری بشر ہے اگر نور کا انکار کریں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے بشریت کا انکار کریں گے یہ بھی درست نہیں ہے جو آقا کے بشر ہونے کا انکار کرے گا یہ کفر ہے جو نور کا انکار کرے گا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن نے نور کہا تو آقا کیا ہے نوری بشر ہے ہمارے آقا کیا ہے افضل بشر خیر البشر وہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق بن کا خلق آقا کہوں تو مر رہا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علی سلا تو نے کیا فرمایا اللہ حضرت اگلے مصرے میں فرما رہے قرآن و حدیث کی باتیں الا حضرت کی تو اگلے مصرے میں فرما رہے مر رہا کیسا مر یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے بخاری شریف حدیث نمبر 6481 جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا हा? تو یہ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ دیکھا نہ بھالا نور کا اس نے اس نور, نور کو وہ سمجھا کہ یہ عام بشر کی طرح ہے اللہ نہیں آقا نے کیسا اینا دکھایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا کیسا آئنا دکھایا مزید اس حدیث کے تحت جو مرعات میں مفتی احمد یار خان نہیں ملے لکھا ہے سبحان اللہ سنیں گے دل نور نور ہو جائے گا ان شاء اللہ اگلے سلسلے میں عرض کریں گے سرکار کی آمد پر نور کی آمد آمدور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفی مر مصطفیٰ مستفا یا مصطفی صلو علی الحبیب تعلی محمد والا عالی ہی و صاحبی وبارہ کسم